نہیں نہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ پچیس دسمبر کو سورخلاس پڑھی جائے دیکھیے میں بتاؤں آپ کو ہوا یہ اصل میں کہ پچیس دسمبر جو ہے وہ عیسائی اپنی عید مناتے لیکن ہم کسی بھی بد مذہبوں کے تہوار میں کسی طریقے سے شرکت نہیں کر سکتے جیسے ہولی ہے دیوالی ہے دسہرہ ہے یہ سب ہندوؤں کے رسمیں ہیں اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے اسی طریقے سے پچیس دسمبر اس میں ہم کسی عیسائی کے پروگرام میں نہیں آئیں آپ اس میں انسائیکلو پیڈیا اٹھا کر دیکھ لیں کسی مذہبی عیسائی رہنما سے پوچھ لیں آپ کے بھئی آپ یہ کیا دن مناتے ہیں آپ پوچھیں آپ اس سے وہ ماز اللہ دن مناتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ماز اللہ اب جب وہ یہ نہیں عید مناتے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے اس کر عید ہے کہ بھئی چلیے اللہ کے نبی پیدا ہوئے لیکن عیسائیوں کے یہ ہم شرکت اس لیے نہیں کریں کہ وہ ما یہ کہتے ہیں یہ تین خدا تصلیس کا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا حضرت مریم حضرت عیسی اور اللہ تعالی ما یہ تینوں خدا اور ما اللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے حاملہ ہوئیں اور جو بچہ پیدا ہوا وہ عیسی علیہ السلام تھے مازاللہ تو گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے اسی طرح یہودیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو قرآن مجید نے بھی کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے یہ جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتابیہ کا ذبیحہ حلال کہ مسلمان کھا سکتے ہیں تو یہ صرف اتنا ہی سنا ہم نے یہ بیان کیا جائے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے تب حلال ہے کتابی ہم نے ایک یہودی جو ان کا مذہبی رحمنہ تھا ان سے پوچھا ہم نے اس کو تلاش کیا انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں ڈیوٹی لگائی بچوں کی تو ہمیں کہیں نہیں ملا کہ عیسائی اور یہودی جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی نہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھی جائے دعا ٹھیک تو اس یہودی پادری نے بتایا کہ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیتے اب جب عزیر علیہ السلام کا نام لے کر کتاب یا جانور ذبح کرے گا تو ہمارے لیے کیسے حلال ہوگا نہیں حلال ہو سکتا ٹھیک ہے تو اب وہ ماز اللہ یہودیوں کا بہت بڑا طبقہ ازیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا اور عیسائی تمام عیسائی ان کے جتنے بھی طبقے جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب عیس علیہ صلاط و سلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اب کوئی تقریب اس لیے ہو رہی ہو کہ اللہ کے بیٹے کے پیدائشی خوشی منائی جائے تو آپ اس میں کیسے شریک ہوں گے یہ تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے اس میں آپ اگر شریک بعض لوگ تو اس میں شرکت کرتے ہیں بلکہ منعقد بھی کرتے ہیں اپنے یہاں جناب اس محفل کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی تعظیم کی جائے کہ یہ عیسا علیہ صلاۃ وسلام کی پیدائش ہم اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر اس دن کو اس نیت سے ہم منائیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ہم کسی عیسائی کی کسی تقریب میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہ یہ تقریب منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا معاذ اللہ اس لیے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے نہ اسے ہم منائیں گے یا ہولی دیوالی ایسے جتنی بھی رسمیں ہیں ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے جی yeah.